متعلقہ میں تکرار فرحاس تفصیل روات مقرر دی سل اور تاریخ وہ سرو اکروات محسود مسنت اللہ رسول اللہ عالق الصار و صاحب وتیش دیات جمن دیت دا وزا دیتنفس میریت مانا ورقیت مالا مزدریندہ مالد ورقور شاغ میری اس میں اس میں مزدور حیب النفس عرش اور باز بھر گئیت آئے ود النب سے عرش دیات القراف دے اور بعض آخر ماف مارا داخر بانی ہوئی عمر امور, دا دا صفت امور, چه امور دی چه خلاص لامخ رجال من ملکت مورافت کی, کی سب دا دا امور محل کنا تخلیق سب کو میرے درد کا ساس پر سورت کی دہات پر سورت کے سب کو ہرام ہرشان ہی آئیو ہر ماں کراشی سبق والدائر سن سميت الله بن جارا لاغذي بھی حرام بغیر ہی نہیں بغیر تحلیل وہ بھی قرات سنا ابیদুল্লাহ قوصال العام شان دی و ابن عبد الله قرہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول و یبنا بین الناس فی الدماء ندا فونہ سویش کی ترشوی اور یہ قرات سنا عدان الله قرات ابن یوسف ان ابیদুল্লাহ حفاظت دو دی دو دو دو اگر کی کفر دی. قتل دی. سبب دفار حفاظت دی دی. بعد اور امام کی تیرے میں پند سے جواب ائی این دن میں زیاد رسول اللہ نے رکھی تو کافر زمراہ ہم تو کافر سبق کو تھر نامی جھگڑا کو شروع کو ضرب دی جس سے زمانہ پترو وہ فقطا سو مناز بشریتین بے پرین سیوری تشادشی فقار سنت اللہ کلمہ وہ اگے نہ بات قتل کو بولنے جواب بعدن قالھا قاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمے اسلام اور بات میں نہ کہا لے رسول اللہ انہو صرحہ احضاء علیہ تو وہ زمائے اولاث فرد ہو رہے دے وہ حلا کرے دے سم خارد آلکہ دا غیر بعد داوی دی سم دالکہ اپن خارد آلکہ بعد ماں قتاہا اقتلہ نزی قتلکم قارلات اقتلہ نبی قتلکہ فہن قتلتہو جداو محضو پشتہ و دل جدا محضو پہن قتلتہو فہن فانتہ الحرام تا فیلوکو فیل حراما انا ذکر فا انہو منزلتک سنچ استا دم پر سب دقلمیں معقول شوی دی استا قتل ناروا دی لاؤن دم معقول شو قتل ناروا شکو فا ان قتلتوکو شرطا قتلکو نتارتو لکو فیل حرامو مانی یادارت استا رب اقصاص رستی کی گی فا انہو منزلتک اذا فسان استا پر شب احسان حفاظت دیماو کی سبب دقلمی سن وما بشر سما مكن ان تقتل له لقد قتل فوجسے مباح دلن گردی فاینے وہ مندراتے صاف شاہدہ مخذہ قطور شاہدہ رگدن چے تو محول دم یہ کلیمی فوجسہ ہو جکتن درے کڑے دیم دیم اپرویز محول دم تو انتب ایمان دے دی ہن تو ہمندرہ ددوشے دم کی ہے اشبی پدی پیباح دم کی اگر کا سبب دیباحت بن لے دی ہوا ایباحت دم سبب کوفر ہو اس تا دم شو دم سبب د فساد ش ہو قتل سے اپنے اکول آگ کر صلی اللہ چارم کی بھی خود سمجھ بری ایمان جناب کے امان چاہتا ہے کہ مصر قیامہ کے سابقہ کتمان سبب دفارد قطن دے کہ ظاہر ہے تو سبب دہتا ہے پہلے چھو سبب او خطر کے غدر رضا سینا دا حصل دارے فقدار کتنہ دارنگی مخبی توفی ایمانہو مکہ باب قول اللہ ومن احیاء قارب مباطن من حضر مقتلہ اللہ بحق بحق حی الناس من و جمعات باب قول اللہ ومن احیاء دا چی کو دا سبب دا دا حیات دونوں رخل ہو گئی حیات کی مستی جملہ تا قاتل ذممت بغیر د باساث بغیر دلس بغیر د بزرف الله ما قتل الناس جميعا تا دا, دا کي ته غير مذکوري سا منتمي دي تا قاتل گونس بغیر نفسن او باسادن تا جقاتن کي ټول خر تا قواون زيد اعظم انس قتل ڪري په دنیا کې چې سقدونه هي انزاب کي حضور سره نا اندا کان لا ديو جن کا قتل الله سے جميعا په بار دو اسو سره لا قتل الا كان على ابن ادم علاوه کبر دا دا سا غیر دا حرمت دا ختل دے. انور دا کے چمر دو کافر دے. کی دا دو تو سرا خدار سرا. لاتر جو قتلے مرتکب کا جو سروے صلی اللہ اور سروے کی <متحدث> دا <متحدث> اذي قرر حدثنا محمد بن حتى محمد بن جابرن قرر حدثنا شؤذ في راثنا هشام بن عبد الله بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى والغموص والغموص والغموص او قال ابي يقول غمس الشكه شؤذ وقر ابو عذر حدثنا شؤذ قر قال الكبائر والشرك قال وقد النفس حديث شيخ نهى عن واجبين اذن قرر حدثني اسحار بن زوري قرع الله ابو بكر سمعنا عن النبي الله عليه وسلم اللہ علیہ اکبر قبائری علی شاہ کو ملا کو قال وشهادت الزوري وفيه قال حدثنا عمرنا زرالة قال انبرنا همشيب قال انبرنا حصير قال حدثنا ابو زبيانا قال رحم سميوت عسامة بن زيد من احارثة يحدث قال باطناء رسول الله لا فشخص سوا دور اس کے الى الحلوقة من جهينة وسبحنا القوة حضمناهم وقال قال ولاحبت انا ورجو من النصار وليك الرجل منهم قال فلمنا نشيناهم قال ورحمون نكرا جمع نزيش وابتا قال لا لا لا إلا الله فك ممنا کا ظاہر حفاظت بچکا نو میرے خالا قتل ان بادل امور مفت اللہ تھی تیز کہ کر نو میرے اقتل ذو بعدما قال الله قال غمازاره قروا عليہ امشوا چہ تقریر کہو ذذکر میں فما بانے قتل ذو بعدما قال الله حتا تمنے تو ان لم اكون اصلم تو کہ ما اسلام نہ ورنے ذی مقصد دا نچہ اسلام تمنا تا خود اسلام دا اصل مقصد دار چہ زمر دا اسلام کنے ہا جرے شیو کے سارے شیون اسلام یہ ذما کم ما ذما اپھی بھی مقصد سنیدہ ماں اسلام نے بڑا بڑے ہی نہیں دا زمانہ صادر شیپ اسلام کی نہیں ہوئے بلکہ بھارت تو کپڑ کی ہے اسلام میں بات راوڑے ہوئے چاہ سبب تو بھارت حاضم دعوی دے وقيل قرأنا عبد الله بن وزو بصراحة فصرح له فقرأها فصرح يزيد عن ابي الخير انه صادحيا رواه ابن سامي قالها ابن ابي وهو سبح حكي مع تحقيق للشيخ نجف هندسوا بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعا ورا الله نشغ بالله شيئا ولا نذي ولا نذي قران نفس ولا نقتل النفس بغير حق كلمه تبعا باله ولا نقتل النفس التي حرمت قط ودارن فهي ذلك فاين حسينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك الى الله وہی قارات اتنا مسلم اسماعیل قارات اتنا جویری ہے تو اال نافع بن عبد الله النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرحبا علی الصلاح بریث من اروا و ابو قسان النبی رائی کی سب تک مسلمان فلقات ومظروف النار مقصد ابو بکر جنو مزمن يقول اذا من شيء زق حغم تنفكر ذ دلو كده مج تنف راد ذا لیکن سرن غمن شے نے وہ ایتلو فلقات مقطوم ذ شنچ د صحابہ نے مزاج دے اگر قاتل او مقطول کی برداشت فدنی جگی بدون اجتہاد نہ رس بایا ہم جو صحابہ سے ایشو مخلصین نہ حقی برداشت فدنی دبر کی پتہ پھر فدنی و دے خاق الحق دے فارا مشتہدین مشتہد کی خطا ہے شمدہ غر سواب شتری اجر وشتری شاہر شاید کشمیر رحمد را ذکر کری ممکہ ذکر کری وفر بے عدا بیان دو حکم الفائل دے بیان دو حکم الفائل انہی دے فیر چی قتل دے, دے دے حکم دا دے اس باعل بکلا معجور وی کلا معذور وی کلا معذور باعل بکلا معجوری لکا قابل متحدو رماجور فجوا حسر کو متحدن بغیر منسیب او مجتمنی من فر ماجور فایدین اس او کلا ما مازور مازور اجملکم کہ صحابہ کی مازور او کر مازور الکسبایا یا کہا سنت جنگز زفار صرف اسد ابن امم کو تو یا رسول اللہ هذا القادر فما بال مقتول قال انه كان حريصا على قد صاحبه اند زند دی راضا لوجنا علمادی قتل او کتاب بابو سواد مطالبات انب سے اخرا صاحبی دارادی درس و دریا کے داریں گے اور نادی کی وَنِقَارَتِ ذَنَاحَاجَجُونَ مِنْ هَارِ الْقَرَارَتِ نَامَامُونَ قَضَارَ دَانَرَ فِي الْمَمَالِكِ أَنَّ يَهُودِيًا رَأَى رَأْسَ جَاجٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهُ آمَنَ فَالَبِيكَ هَذَا أَفُرْ أَنْفُرَانَ أَوْ مُنَامٌ حَتَّى سَمِعَ الْيَهُودِيُّ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَ ذَلِكَ حَتَّى أَطَالَ بِهِ فَرُزَّ زَرَضَ ذَا مَعْلُومٌ كَانَ فِي حج إِخْرَاصِ ثُبُوتِ لِسَاسِ رَاضِي فَرَزَّ ذَرَاؤُ بِالْحِجَارَةِ أَغْسَرُ وَتْكُهُ بُقَانِ فدی ترجمہ اور مسود دار شدا قتل آمد دے کہمد دا دے گھان فابان غیر محادت مناقات کو صاحب انور اعما داقت آمد بھی قتل بل مستقل چاغا دخبلی مایوکرو غالبی اگر کو مہادت نہیں اور شہاب احنابر کے داد آحمدیت مقلذ اعظمی لازمی کی ہزار معیت داغیر قتل بن نو قتل بن حاضر ہوا احناب اغدہ حملی بقت تعزیری تاجر و قتل <سؤال> تازیری دا پل امام تلے چاہتا کوریج پہ جرم بانے کا قتل تری میں مقصد وابی قرار حضتنا محمد القرار ورنا عبد الله بن ادریس ارشوبتان ان شامل بن زیدنا ان اشا بن زید بن ارس عن جده ارس بن مارقم قال قرق خرجت جارية عليها اوذاهم بالمدينة قال فرما يودين بهجر القربجيه بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وذها رن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بران قتلكي فرفق اصحاب اعاد اريا قال تحقيق سنه جيد اقرار كافي كي انذا ملك थियो فقال غلان قد لك فرفعت رأسها فقال غلان قد لك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله وسلم فقدروا بين الحجرين فاطر رفع باب قول, قول الله أن النفس من نفسي على آية نفسي قاتلة بقصاد كي في عوض درمسي مبتولة كي دعموم دا دعاق وجسة دل فرقی كزمي من قتل كي في عوض مسلمان قزمي قتل كو دام دلازم دلازم. دا دي قبلين دي ودارن او اور درمیان کے ساتھ جاری کی فضیلت سڑی درمیان کی اور یہ قرات سنا عمر رحمت قرات سنا دی قرات سنا اور جناب عبد الله نے مرتا ان ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال دم من الله الا رسول الله الا بهذا الثلاثين نفس من نفس في و في الزانی والمفارق الدين تارك الجماعه یہ چار سے جماعتوں جماعت مسلمانوں باون اقال بالحجرن مقصد دای مساوات موجالے خطر کر مساوات ضروری دے کیفیت ختم کیا شیواد مور شیر منویل کرنا ددیب چدا محمود بکت سیاسی والی نا دا دا دا قتل سیاسی تاضیراوے نورم سرد لاک اللہ بی, بی سیخ بيقا تزنا معم وشار قح تتنا محمد مجاملقراعة سناشهوعشااب نذل عن نز أن يولين قدجار ترااضه اللها قَتَلَ ببحجر عَلَى الله. بها إلى نبي صله زنن بِهَا إِلَى بقال صَلَّى اللَّهُ فأشارة بالأساء الله ثم بقال الثال تباشار بالأاساء الله ثم تأراثار تباشار للأساء النام بقد لو تبي صنا ببحجرين بعض من قتل له قيل ب بخير النظرين خارست کا تیل بختیارت کی موجود کا تعمت کا قطنا عہد العمرین عالت تقیر یا گرگی جی یا او یادیت المرین حدیث ادیت دلیل دے. القصاص ملک القصاص کتاب اللہ دا, دا حدیث محمود رضا قاتل رضا قاتل نہ حاضر امرین اور بید رضا داغانہ اصل موجب اب ساز دے سمرت دا خلاف دارازی کی سڑی قتل ہو پا. عہد اجرات نہ قاتل نمین دلال بل چاوشت خمال کی دیت لازمی شعبی لازمی نظماں جن موجب دے قتل عامت احد العمرین یا دیت محل قصاد قاتل و غلش شو محل دیت مال و مال کرتل مال کی بدیت برگوری اور موجب دے قتل حضر القساس محل کے قاتل و د دلال مسلح خطم شدہ مجھے نالم ہے نظمانی کی کو مال کی وقرأ ابن الله قد جاء حتى تراه بنيا يحيى قرأت سنا ابو سلمة قرأت سنا ابو هريره انه عافى مكه قد قدرت قضاه و قضاه من بني ليث يقدر لهم في, في الجاهليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الله حبس حبس مكه دار في له وسنت عليه رسوله والمؤمنه ara wa inna la tahidda li hadhihi al qawli wa la tahidda li hadhihi min ba'di ara wa inna uhidda tisaba min ma'arid ara wa inna saati wa ara wa inna saatiha hiya haramun layuqra ashaw ushaw fa wa rayu aldu shajar wa wa la tultaqatu saqatuha illa li munshidin wa man qatila lahu qatila huwa bi khayr an-nadarin im ma yu'da سودنوں ہوں وا اننا نجرى في بنينا وقورنا بقال رسول تاي صلى الله عليه وسلم ان الذيرا تعالى هو بيد الله عرش ابانا في الفيل ساس نو مت کی تجویز را کے تلب کے ماج بغير حقٍ ويب غير حقنا ذا زيسم او غنا ففي قراتنا بريمان قران فنا شعيب بن عبد جو بن عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الله تبارك وتعالى في الحرم وهو تغير بالاستعانة يلتزم الحد في الحرم زيادة ما حد الاشاره وهو تغير بالصابه السنه الجاهليه ومطلبا بنان رائب بغير حق دم دیو سڑی بغیر وارث مقطول فخاتا کے بادل موتوں کے قبر الموتہ دے آ مقطول دے دے را ما خبر داخل کیرور شویت کی یوکم دے دروے کی بن کی يحيبن أبي زكرياء الواسف يوالا إشام عمر وطعر عائش تقارت صراخة إبريس يوم وفتر في الناس يا عباد الله أخراركم فرجعات أولاهم ورا حتى قتلوا اليمن فقار حزيفة أبي أبي فقتلوه فقار حزيفة غفرت نوراهم فقار الله أولاهم فقار الله فقط موتنا قار وقد كان حتى لحقوا بالطائفين باب قول الله تعالى وما كان لمؤمنين أيضا من من إلا قطانا العاية باب ذكرناك هذه وجهنا داد صاحب کا حادث شری سے مناسب ہو اب سال تو میں نے ہی غلطی کر رکھا یہ دفاع تعلیم دفاع حدیث مطابق دو دو رو او او ہو رہا صاحب کا حادث چکم مبارک تو مناسب دیکھ رہا ہوں مقصد یوں دیکھا پڑنا کہ ہزار کے تکرار ہو سرد <querwa> <Fahrenheit, EckhartTurnam. quer tutaj> چیزیں قتل کی سنگ مہور دے بدے کی رتھ گئی نہ ساری کو ماریتر کی چر او لیا سڑے اویا نسبت دورا ان نفس بن نفس نفس لزنارم دی اور نفس زم دی لیکن اللہ شری جسات کی جو قصہ قضا عدل و اپ مشاء ربقدر کی ایک سڑیا قاضی عدل و قصہ دیوقدر کی و بھی غراتنا مسددن غراتنا یذ دون زورین غراتنا سعیدن قطار دانہ سینمار کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتلہ یہودین بیچارے تھے قتلھا علی اوضح اللہ باب القصاص بین بین الرجال و صاحب الجراحات کی فدی کی مساوات احمد گرکی جب ادے کی مساوات دے حناب جی کر کی،, کی مساوات پر فنبس کی مساوات دے جراحات کے مساوات نشرے حضرات نفس کی مساوات دے بنا فنس قرآن دا مارے جراحت داطرات منظر دمال مارے گی وہ جنا جو نفس سے ہارا کے نفس مرضے ملک رکھے گی کے خلاف اچھی ہو چار ابراہیم روبے ذکر کی زیادہ انسانیا اب ایک نبل <سؤال> کتاب اللہ <سؤال> واقعہ تھا کسی گھر کے حاضم کی جرح کے اخذاس بلکہ جرحد انسان چپے کی اخدمانہ ثواب نبی دا لا دونی فضیلہ کاروں کو جدا نہ ہی تحریمین دا شرین نہ دا تاں جو جے رو کراہت تمہاری نہ تبی طریقے سا کراہت تمہاری دوئی دا فرمایا مافا قال لقد مننكم فديتكم ساثر الا لدا اندا اخذ کے ساتھ چھ پھدی کی ردی ونجے کو تبی طریقے کر سدی پھدی کی کو ساتھ سنے پھا چھابک کی الا لدا فرمایا بہنہ ذکر کی جو امور حقیقی سنا نہوی کہ مساوات کے ساتھ نہ وہ نتمیسا کہ جرح حرارہ نفائی کی بے دیت لازمیدہ و حکمتی عادل لے اللہ لدہ غیر لعبات فہنہو رے مجھدکو اثر عمل قدو کڑے اپدے مباشر نو دلد فارد عزاز دو باب من اخذ حق اوائی اقتصدون سلطان چاہاں چاہاں بسا حق قل اقتصدون سلطان ذا بھی علم السریلی اخذ حق چاپا چاپا حق بولا وظالم ونورکاو مختلاف مقید کرکڑے مقدار تمس الظفر کا حناتی میں جس سات سے خیالات کرے دیو مس سرام اب خود سا دور سلطان چار چپچا کا ساس ہو رہے ہو سلطان نے غیر وابستہ سے ندیم والے دفاع دہ دے اخذ ساس بغیر سلطان نہ مناسب نہ دے کدی کخا مخا تازی رازی پہ ہو سکی وہ غیر سلطان نہ ساس صحیح نظام پہنچ جائے گا دور ہے سلطان مقتصہ چغسا وردون دا سلطان دا دے حکم و بیئی قارا حد تنا بلیمانی قارا احمد شعیب قارا حد تنا ان دے اندر آرج حد تاو انہو سمیع راوریتا انہو سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولنہ ہم الاخرون السابقونہ و بیسنا دے حد ترس و درشکی ہے یو سر و شلکی ہے یو سر دیشکی ہے ترور سو فندل اس کے ترور سو فندل اس کے فگر مقامات کی درشکی ہے لبیت ترہا فی بید کارا دم ر ان ذا باب الاقتصاد <سؤال> میں ابوخالد رضی اللہ عنہ نے کہا اولم اوی ترافی بیت کا حضور اولم تاذن نہو اجازت دے کر عذاب تو بیاذاتن پر کاڑی دی گشتو ستر کا جن ما قنالک من جناح فتاب علی سبنارشت نے وہی قرار حضرت نے مسدد القارح حضرت نے ان رجلن اطرفی بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشتد علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مش مشسن باقول تمہارے حد تک قر انا